وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم فإذا قضيت وفضل شيء منها كان فيما أقر به في حال المرض علم یقن علیہ اقرار کے مسائل چل رہے ہیں بھائی اور اب کچھ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں اقرار کی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں اقرار کرتا ہے کس میں کرتا ہے مرض الموت میں اقرار کرتا ہے بھائی عام مرض کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ مرض الموت یعنی وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے لاچار ہو گیا ہے چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا ہے کہ اب بظاہر اس کے بچنے کا امکان نہیں لگ رہا کہ بھائی اسی مرض میں کیا ہو جائے گا اس کا انتقال ہو جائے گا اس حالت مرض کے اندر بھائی وہ جو اقرار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے بھائی یاد رکھیے سب سے پہلے تو یہ تفصیل کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے کیا, کیا جاتا ہے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اب سب سے پہلے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی یہ نہیں کہ وارثوں میں اٹھا کر تقسیم کر دیں نہیں بھائی نہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اب قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے پہلے کفن دفن پھر قرضوں کی ادائیگی ختہ کہ چاہے اس کا سارا مال کیوں نہ ختم ہو جائے لیکن قرضوں کی ادائیگی پہلے کی جائے گی جب سارے قرضے اس کے ادا کر دیے اور کچھ مال بچ گیا پھر اس کے بعد اس مال میں اس نے کوئی وصیت کی تھی تو یہ جو باقی مال بچا ہے اس کے سلوس میں تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ کر دی جائے گی تیسرے سے زیادہ کی وصیت کر کے گیا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی بلکہ صرف کتنے تک نافذ کی جائے گی تیسرے حصے تک بھائی تیسرے حصے تک مثلاً ایک آدمی بھائی ہزار درہنگ چھوڑ کر مرا تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن پر لگائیں گے پھر اس اس کے بعد اس سے قرضے ادا کریں گے قرضے ادا کرنے کے بعد اب مثلا صرف تین سو درہم رہ گئے آپ اس کی وسیعت نافذ کریں گے اگر اس نے کسی کے بارے میں وسیعت کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دینا فلاں جماعت کے طلبا کو دے دینا یا مدرسے میں دے دینا وغیرہ تو وہ صرف سلس میں تو تین سو کا سلس کیا ہوا سو درہم تو سو درہم تک ہم دے دیں گے اس سے زیادہ نہیں اب باقی جو یہ دو سو بچا یہ وارثوں کا حق ہے ان میں ان میں کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا بھائی تفصیل سمجھنے میں آگے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا مال میں سے کفن دفن اس کے بعد قرضے اس کے بعد وسیعت اور اس کے بعد وارثوں کے دے دیا جائے گا بھائی اچھا آپ معلوم ہوا کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کیے جائیں گے اور دیون جو ہے وہ چار قسم پر ہیں بھائی چار قسم پر کچھ وہ دیون ہے جو اس پر حالت صحت میں آئے کچھ وہ دیون ہیں جو اس پر حالت <vision> مرض میں آئے مرض الموت میں کتنے پہلے اولان کتنے دو قسم پر دیون کتنے ہیں اولن دو قسم پر کچھ دیون اس پر کس حالت میں آئے تھے صحت میں بیمار ہونے سے پہلے بھائی اور کچھ وہ ہیں جو اس پر کب لازم ہوئے ہیں حالت مرض الموت میں بھائی اچھا پھر ان میں یاد رکھو یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں جو اقرار کی وجہ سے پتا نہیں تھا کر لیا اس کا صحت کی حالت میں میں نے دینے ہیں تو اب اس پر سو سو درہم دین ہو گیا لیکن یہ دین اس پر کس وجہ سے آیا اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے اور کچھ حالت صحت کے دیون وہ ہوں گے جو کسی سبب معلوم کی وجہ سے اس پر آئے ہوں گے مثلا اس نے کسی کے ساتھ بیع و شراء کی تھی کوئی چیز کسی سے خریدی تھی سب کو پتہ ہے علم ہے اور اب اس کو سمن کے طور پر اس پر وہ پیسے لازم ہیں بھائی تو حالت صحت کے دیون کتنی قسم پر ہوئے جو دو جو قسم, جو قسم پر. کچھ وہ جن کا پتہ کس کے ذریعے چلا یہ قرار کے ذریعے پتہ چلا ویسے پتہ نہیں تھا کچھ وہ ہیں جن کا سبب پتہ ہے معلوم ہے سب کو بھائی کہ اس نے کیا کیا تھا مثلاً یہ گاڑی خریدی تھی اس کے پیسے دینے ہیں بھائی اسی طرح حالت مرض کے اندر بھی جو دیون ہیں وہ بھی اسی طرح دو قسم پر ہیں کچھ تو وہ ہوں گے جن کا سبب پتہ ہے مثلاً اسی مرض الموت نے اس نے کسی کے ساتھ بیع و شیرا کی بھائی کوئی چیز اس خرید لی لے لی تو اب اس پر کیا دینے لازم ہو گئے سمن لازم ہو گئے تو اس پر دین ہو گیا اور اس کچھ دیون جو ہر مرض الموت میں اس پر آئے ہیں وہ اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے آئے ہیں تو دیون کل کتنے کے سم پر ہوئے ابتدان تو دو پھر آخر تک کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں بن گئیں یاد رکھیے وہ صورت جس میں دین آیا ہے مرزول الموت میں اور آیا ہے اس کے اقرار کی وجہ سے یہ والا دین یہ مؤخر ہے اور باقی تینوں مقدم ہے باقی تینوں کیا ہے یعنی پہلے ان کی ادائیگی ان دیون کی ادائیگی کریں گے پھر اگر کچھ مال بچا تو پھر اس دین کی ادائیگی کریں گے جو اس پر لازم ہوا ہے مرزول موت میں اور کس کی وجہ سے ہوا ہے قرار کی وجہ سے سورج سمجھ میں آ گئے لہذا ایک شخص مر گیا مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن بن کو بندوبست کیا گیا پھر اس کے بعد اب ہم اس کے قرضے ادا کریں گے تو سب سے پہلے کون سے قرضے ادا کریں گے تین قرضے پہلے ادا کریں گے کون سے حالت صحت والا چاہے اقرار سے آیا ہو یا سبب معلوم سے آیا ہو اور تیسرا کون سا مرض الموت میں جو اس پر آیا ہے اور سبب معلوم ہے ان تین کی ادائیگی کریں گے سب سے پہلے اگر مال بچا تو ٹھیک نہ بچا تو اسی میں ختم کر دیں گے ادائیگی کریں گے اگر مال بچ گیا آپ اب کیا کریں گے اب وہ جو دوسرا دین چوتھا دین تھا بھائی اب اس میں لگائیں گے مساس نے مرض الموت میں قرار کیا تھا کہ میں نے زید کے کتنے پیسے دینے ہیں تو اب وہ ادا کریں گے پھر اس کے بعد کچھ بچے گا تو قرضے سارے ختم ہو گئے دیون سارے ختم ہو گئے اب اس کو لگائیں گے وصیت میں اور پھر میں جو باقی بچے گا وہ کس میں کس کم ہو جائے گا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے ترپی وہی جو میں نے شروع میں بتائی بسون میں تھوڑی تفصیل بڑھا دی کہ دیون کے اندر بھی یہ نہیں کہ سارے قرض خاہوں کو کیا کریں آپ برابر برابر کا حصہ دیں سب برابر ہیں نہیں بلکہ سب سے پہلے کن کو ادائیگی کریں گے وہ پہلی تین قسم والوں کو ادائیگی پہلے کریں گے مال بچا تو پھر ہم چوتھی قسم والے قرضے کی طرف جائیں گے سورج سمجھ میں تو معلوم ہوا دیونے سے ہے چاہے اقرار والے ہوں چاہے سبب معلوم والے ہوں اور اسی طرح دیونے مرض جو ہیں جبکہ وہ سبب معلوم والے ہوں یہ تینوں ہیں مقدم اور وہ دیون جو مرض الموت میں آئے ہیں اقرار کی وجہ سے وہ ہے معافر سورج سمجھ میں آ یہ وجہ کیا ہے بھائی کہ مرض الموت میں اس نے اقرار کیا تو یہ اقرار والا دین مؤخر ہے اس کی ادائیگی بعد میں کریں گے اگر مال بچا وجہ یہ کہ انسان جب مرض الموت میں گرفتار ہو گیا آثار ظاہر ہو گئے کہ اب اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں اتنا بیمار ہے چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا اور حالت بڑی خراب ہے تو کہتے ہیں اس وقت اس کی معلوم ہوا موت بڑی قریب آ گئی اور جب موت قریب آئی تو اب اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا بھی حق وابستہ ہو گیا اور کرفاہوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا سمجھ میں آیا بھائی کس کس کا حق وابستہ ہوا کرفاہوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا انہوں نے بھی تو اپنی وصولی کرنی ہے اور وارثوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا وہ حق ان کا اس سے جڑ گیا تو اب لہذا اب جب وہ اقرار کسی کے لیے کرتا ہے تو اگر اس کے اس مرض الموت کے اقرار کو بھی ہم مان لیں تسلیم کر لیں تو بچارے دوسرے کرفاہوں کا حق باطل ہوتا ہے اور جب ان کا حق اس کے مال کے ساتھ جڑ چکا ہے تو اب یہ کسی دوسرے کا حق اقرار کے ذریعے باطل نہیں کر سکتا سورج سمجھ میں آ گئے بھائی اس لیے بھائی پہلے ان کو دیں گے پھر اس کے بعد باقیوں کو کیونکہ ان کا حق پہلے سے وابستہ ہو چکا ہے بھائی وہ عیدا اقرجلفی مراضی موتی ہی اور جب اقرار کرتا ہے او کوئی او کوئی شخص بھائی تھی مراضی موتی ہی اپنے مرض الموت کے اندر بھی دو ان کس چیز کا اقرار کرتا ہے دیون کا اقرار کرتا ہے وَعَلَيْهِ دُیونٌ فِي بھی اور اس, پر ایسے اس, پر دیون ہے اس کی صحت کے بھی اور ایسے ہیں جو اس پر لازم ہوئے ہیں اس کے مرض میں بھی اسباب معلوم کس کی وجہ سے اسباب معلومہ کی وجہ سے مسئلہ کسی سے چیز خریدی تھی یا کسی کی چیز اس نے توڑ دی تھی تو وہ اس کو زمان دینا پڑتا تو وہ سبب دین کا سبب معلوم ہے دین الصحت وَدَيْنُ دین المعف بال تو صحت کا دین تو دیکھا اس میں دونوں آ صحت کے دین انہوں نے کہا صحت کا دین اور وہ دین جو معروف ہے بل جو معلوم ہے کس کی وجہ سے سببوں کی وجہ سے مرض الموت میں مقدم یہ کیا ہیں؟ مقدم, مقدم, مقدم, مقدم ہیں تو دین صحت کے اندر انہوں نے تفصیل نہیں بیان کی کہ دین صحت میں سبب معلوم ہوگا یا اس نے اقرار کیا ہوگا کیونکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں کا مقدم. ایک ہی حکم ہے دونوں مقدم ہے اسی طرح دین وہ دین جو معلوم ہے بال اسباب کی وجہ سے مقدم ان یہ دونوں مقدم ہیں فیضاقیت پر جب یہ پس جب یہ ادا کر دیے جائیں وفا والا شی امینا اور باقی بچ جائے کچھ ان میں سے ان کی ادائیگی سے کچھ بچ جائے کا نفی ما لگایا فی گا اس کے اندر اس قرضے کے اندر جس کا اقرار کیا تھا اس نے حالت مرض میں یعنی اب اس کی ادائیگی کی جائے گی وہ علم یقن علیہ الزمت ہُ صحت ہی جاز اقرار اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی حالت صحت وغیرہ کے کوئی اس پر قرضے نہیں ہیں تو پھر اس کا اقرار ٹھیک ہے تو مقدم جنہوں نے ہونا تھا وہ والے قرضے ہیں ہی نہیں موخر والا قرضہ ہے مرض الموت میں کسی کے لیے اقرار کر رہا ہے اور تو اقرار بھی کیا تھا لیکن یہ ہے تو دین اور بتلایا تھا وہ رسا سے پہلے کیا کیا جائے گا اس دین کو بھی ادا کیا جائے گا یہی بات کر رہے ہیں وَاِلَّمْ يَكُنَّ عَلَيْهِ دُيُونٌ صحتی ہی اور اگر اس پر ایسے دیون نہیں ہے جو اس پر لازم ہو صحت کے اندر جاز اقرار ہو تو اب اس کا اقرار جائز ہے وَقَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الوراثتی اور مقررہ یعنی جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ اولا ہے اس کے وارثوں سے وہ زیادہ لائق ہے یعنی وارثوں کو ابھی بھی مال نہیں دیں گے بلکہ پہلے کس میں لگائیں گے جو اس نے مرض الموت میں کسی کے لیے اقرار کیا ہے وہ اقرار المریض وارسی ہی اور مریض کا اقرار کر لینا اپنے کسی وارث کے لیے یہ باطل ہے بھائی دیکھو مرض الموت میں ہے ایک آدمی اقرار کرتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے اپنے کسی وارث کے لیے یاد رکھیے کچھ لوگ ہیں کچھ رشتہ دار ہیں کہ جن کا حصہ وراثت نے اللہ کی طرف سے مقرر ہے ان کو وارث کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وارث کہتے ہیں ان کے حصے مقرر ہیں اور یہ جو وارث ہیں ان کے حصے تو اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں لہذا ان کے لیے کوئی وہ وصیت کرتا ہے وہ وصیت باطل ہے اس کو کوئی اتوار نہیں مسن اس کے چار بیٹے ہیں اب انہوں نے تو اس کا وارث بننا ہے یہ کہتا ہے میرا وہ جو بیٹا ہے زید میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک لاکھ اسے دے دینا نہیں بھائی یہ وسیعت درست نہیں ہے بھائی یہ وسیعت درست نہیں بارش کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی یہ تو ایک الگ ضابطہ میں نے بیان کیا دوسری بات یہ کہ مرض الموت میں اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر رہا اقرار کر رہا ہے میں نے کیا کرنے اپنے فلاں بیٹے کے اتنے پیسے دینے تھے تو وہ پیسے اس کو دے دینا بھائی تو اقرار کر رہا ہے وصیت نہیں کر رہا اور دین کا اور اقرار بھی کس کے لیے کر رہا ہے مانے مانے مانے وارث مانے مانے کے لیے تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا تصدیق کی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی کیوں؟ کیوں مرز الموت میں سارے وارثوں کا حق وابستہ ہو چکا ہے مال کے ساتھ لہذا اب یہ کسی ایک وارث کے لیے اقرار کر کے گویا کے دوسروں کے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی ہاں اگر باقی سارے ورثہ بھی کیا کرتے ہیں تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں واقعی اس نے کیا کرنے ہیں زید کے ایک لاکھ دینے ہیں مثلا تو پھر اس صورت میں اس کا یہ وارث کے لیے قرار صحیح ہے اور اگر وہ رد کرتے ہیں تو پھر اقرار صحیح نہیں یہ <سؤال> معنی ہے بھائی وارثی ال اور اقرار کرنا مریض کا اپنے وارث کے لیے یہ باطل ہے اللہ صاحب ہاں مگر یہ کہ تصدیق کر دیں اس اس میں اس اقرار کے اندر اس کی باقی وراثی وَمَنْ أَقَرَّ علی اجنبی ان صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے کسی شخص کے لیے اقرار کیا کہ وہ جو آدمی ہے اس, کو اس کا میں نے ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے کیا کیا مرض الموت میں کسی کے لیے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ جو آدمی ہے اس کا میں نے ایک لاکھ دین دینا ہے بھائی پھر ایک آدھ دن بعد کہتا ہے یا اسی وقت कुछ دیر بعد کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے تو کہتے ہیں کہ آگے شرائط آ جائیں گی تو نصب ثابت ہو جائے گا وہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا وہ بھی تصدیق کر دیتا ہے میں کیا ہوں اس کا بیٹا ہوں بھائی تو اس میں بھائی تین شرائط آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب خدوری آگے کچھ آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ اس جیسے آدمی کا اس جیسا اس کا بیٹا ہو سکے ممکن ہو مثلا یہ جو مرنے والا ہے اس کی عمر ہے مثلا ساٹھ سال اور وہ جو ہے اس کی عمر ہے مثلا تیس پینتیس سال یا چالیس سال تو ساٹھ سال والے کا اتنا بیٹا ہو سکتا ہے تو اس جیسا بیٹا ہونا بھی ممکن ہو دوسری شرط اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس کا کوئی نصب معروف بھی نہ ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے مشغول ان نصب ہونا چاہیے وہ اگر سب کو پتا یہ تو فلاں کا بیٹا ہے پھر تو معلوم ہوا اس کی بات درست نہیں بھائی نصب بھی مشغول ہو کسی کو اس کے نصب کا پتہ نہ ہو کس کا بیٹا ہے یہ پتہ ہی نہیں اور تیسری شرط یہ کہ وہ بھی تصدیق کرے کہ ہاں میں کیا ہوں اس کا بیٹا ہوں سورج سمجھ میں آ اچھا تو اس نے کچھ دن دیر بعد کیا کہہ دیا پہلے اس شخص اجنبی کے لیے قرار کیا میں نے کتنا دین دینا ہے اس کا ایک لاکھ پھر کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے تو کہتے ہیں نصب ثابت ہو جائے گا اس آدمی کا نصب اس مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا اور اس کا اس کے لیے جو اقرار تھا وہ باطل ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ بادن بادن اقرار کہتے ہیں اس لیے کہ کے ثابت ہو گیا وہ اس کا بیٹا ہے اور جب بیٹا ہے تو بارش ہے اور بارش کے لیے تو وسیع بارش کے لیے تو اقرار کرنا صحیح اللہ یہ کہ باقی براساں بھی کیا کر دیں اس کی تصدیق کر دیں لہذا درست نہیں بھائی یہ مانا امن اقرلی اجنبی انفی مرضی موتی ہی اور جس نے اقرار کیا کسی اجنبی کے لیے اپنے مرض الموت میں ثم قال پھر یہ اقرار کرنے والا کہتا ہے ہوا ہوا بنی وہ کیا ہے میرا بیٹا ہے سب آتا نصب من ہو تو ثابت ہو جائے گا اس اجنبی کا نصب اس اقرار کرنے والے سے وبا تعلی اقرار لہو اور باطل ہو جائے گا اس مریض کا اقرار لہو اس اس اقرار کرنے والے کا مقیر کا اقرار باطل ہو جائے گا اس اجنبی کے لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہو اس کا بیٹا ہے ولاقر اجنبی ابت القرار صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کسی اجنبی یا عورت کے لیے اقرار کیا کہ یہ اجنبی عورت کے لیے کہ یہ اس عورت کا میں نے ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے پھر بعد میں اس عورت سے اس نے نکاح بھی کر لیا اب یہ عورت اس کی بیوی بن گئی اور یہ شخص مرے گا تو یہ اس کی وارثوں میں سے ہے یہ بیوی بھی اور آپ نے پڑھا وارث کے لیے اقرار کرنا صحیح تو کیا یہ جو اس شخص نے اس عورت کے لیے اقرار کیا وہ باطل ہو جائے گا یا وہ اقرار صحیح ہے کہتے ہیں وہ اقرار صحیح ہے بھئی. وہ اقرار کیا ہے اقرار صحیح ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی سوال پیدا وہ کیوں اقرار صحیح ہے یہ تو اس کی وارث ہے اور وارث کے لیے تو اقرار کرنا صحیح ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا بیٹے کے لیے اقرار کی کسی کے لیے پہلے اقرار کیا تھا پھر بعد میں کہا وہ میرا بیٹا ہے تو وہ اقرار آپ نے کیا قرار دے دیا تھا باطل بات یہ ایک اجنبیا کے لیے اقرار کر رہا ہے بعد میں اس سے نکاح کر رہا ہے تو اب اس کی بیوی بن گئی لیکن یہاں کہتے ہیں اقرار باطل نہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں مسلوں میں بڑا فرق ہے بھائی بیٹا ہونا جب بھائی یہ بیوی کب سے بنی ہے یہ بیوی پہلے تو وہ اجنبیہ تھی اقرار کیا تھا کس کے لیے کیا تھا اجنبیہ کے لیے اقرار کیا تھا اب اس نے اس سے نکاح کیا ہے اب بیوی بنی ہے تو اقرار تھا اجنبیہ کے لیے اور یہ جو وارث بن رہی ہے اب سورج سمجھ میں آ گئی لہٰذا اقرار صحیح جب کہ اس شخص کے لیے جب اس نے اقرار کیا اور بعد میں کہا میرا یہ بیٹا ہے تو اب آپ بتائیے وہ اقرار کرنے کے بعد بیٹا بنا یا بیٹا تو پیدائش کے وقت سے ہی بیٹا ہوتا ہے <تصفح> وہ تو پیدائش سے وہ تو حمل ٹھہرنے کے وقت سے اور پیدائش سے ہی وہ اس کا بیٹا ہے تو یہاں اس عورت کے ساتھ جو تعلق آیا رشتہ آیا وہ نکاح کے وقت آیا اور ادھر جو رشتہ ہے وہ پیدائش سے بیدائی بیدائی ہے بلکہ حمل ٹھہرنے کے وقت سے تعلق ہے تو معلوم ہوا اس کے لیے جب اس نے وسیعت کی تھی اور وہ تھا اجنبی لیکن چاہے اجنبی ہو بیٹا تو پھر بھی تھا اور جب بیٹا تھا تو وارث تھا اور وارث کے لیے تو وسیعت صحیح نہیں اور اس عورت کے لیے جب اس نے اقرار کیا تو اس وقت یہ کیا تھی اجنبی تھی بالکل سورج فرق سمجھ میں آیا بھائی یہ ماننے والا اقر علی اجنبیتن اور اگر کس نے اقرار کیے کسی اجنبیہ عورت کے لیے تم متاذا وجا پھر اسے شادی کر لی نکاح کر لیا لم يبطل اقراره لها تو باطل نিয়োগا اس مقر کا اقرار اس عورت کے لیے ومن طلق امراته في مرض موته ثلاثه مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی مرض موت میں گرفتار ہے بھائی بیوی کو دے دیں طلاقیں دینے کے بعد بھائی نکاح تو ٹوٹ گیا اب اس کے لیے اقرار کرتا ہے کسی دین کا کہ میں نے اس کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور پھر وہ مر گیا بھائی پھر وہ مر گیا بھائی اب کیا کیا جائے گا بھائی کہتے ہیں بھائی دیکھو وہ عورت جب کوئی عورت کو طلاق دی جائے تو اس پر عدت واجب ہوتی ہے اس نے تین حیض تین حیض گزارنا اس پر ضروری ہے اس سے پہلے اس کے لیے کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہوتا یہ کیا کہلاتا ہے یہ زمانہ کیسی اس عدت اس کی کہلاتا ہے وہ عدت ہے اس کے اندر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی بھائی یہ آگے تفصیلی ابواب آ جائیں گے بھائی طلاق وغیرہ کے عدت کے تو بس اتنا فی الحال سمجھ لیں تو یہ عدت گزارتی ہے پھر اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے اب جب تک عورت عدت میں ہے تو معلوم ہوا نکاح کا اثر ابھی بھی ہے اس آدمی کے ساتھ جس نے نکاح کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی من وجہ کسی لحاظ سے ابھی بھی نکاح ہے جبھی جب تو کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اس وقت کے دوران بھائی تو لہذا اگر خامند مر جائے اور عورت کو وہ طلاق دے چکا ہے عزت کے اندر مر جائے تو وہ عورت پھر بھی وارثہ بنتی ہے وہ عورت پھر بھی کیا بنتی ہے ہاں عزت ختم ہوئی تو بس اب اجنبیہ بن گئی اب اس کو وراثت نہیں ملے آپ اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیے اس نے مرض الموت میں عورت کو طلاق دی ہے تین طلاقیں دی ہیں اور تین طلاقیں دینے کے بعد اس کے لیے اقرار بھی کر لیا اور پھر مر گیا اور یاد رکھیے مسل مرا بھی عزت کے اندر ہے اب کیا کریں اس کو وہ اقرار والے پیسے دیں گے یا اس کو وراثت والے دیں گے کہتے ہیں بھائی یہ وارثہ ہے بات واضح ہے لیکن چونکہ اس مسئلے میں تو تحمت ہے تحمت کا امکان آ گیا بھائی کہ معلوم ہوا وہ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہنے والا بدگمانی کر سکتا ہے الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے اس عورت کو کیوں طلاق دی تھی تاکہ اس کے لیے اقرار کر سکے کیونکہ جب تک وہ طلاق نہیں دے گا وہ تو وارثہ ہے اور جب وارثہ ہے تو وارث کے لیے تو اقرار صحیح تو اس کا آدمی کا مقصد یہ تھا انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی تھی کہ میں تو ویسے بھی مرنے لگا ہوں میں یوں کرتا ہوں تجھے طلاق دے دیتا ہوں طلاق تین طلاقیں دوں گا تو ہم دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا تو میری وارث نہیں رہے گی جب وارث نہیں رہے گی تو میں کیا کر لوں گا تیرے لیے اقرار کر لوں گا اور وراثت میں تجھے تھوڑے پیسے شاید ملیں اقرار سے میں کیا کروں کر گا تیرے لیے میں تیرے لیے زیادہ کا اقرار کر لوں گا تو الزام کوئی لگا سکتا ہے یا نہیں بھائی بدگمانی کوئی کر سکتا ہے بھائی بعد میں تو یہ الزام اور بدگمانی کا موقع ہے لہذا اس موقع پر اب دیکھیں گے وراثت میں سے اور دین میں سے جو مال تھوڑا ہوگا وہ عورت کو دے دیا جائے گا وراثت میں سے اور دین میں سے جو مال کیا ہوگا تھوڑا ہوگا وہ دے دیا جائے گا اور تھوڑا مال جب ہم نے دیا تو اب بدگمانی اور الزام کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے زیادہ مال دیتے تو پھر تو بدگمانی کا موقع تھا لیکن اب بدگمانی اس میں نہیں سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منطل منت اللہ قمر اور جس نے تلاق دی اپنی بیوی کو مرض اپنے مرضون الموت میں تین طلاقیں پھر اس کے لیے اقرار کیا کسی دین کا وہ اور مر گیا میں نے بتلایا کہ عزت کے اندر مرے وہ آدمی ابھی عورت کی عزت چل رہی ہے کہ یہ مر گیا اگر عزت کے بعد مرا پھر تو اقرار والا ہی ملے گا کیونکہ جب عدت گزر گئی تو اب وہ وارثہ نہیں لہذا وہ اقرار جو کیا وہ صحیح ہو جائے گا تو لہذا عزت کے اندر مر گیا فلاح القل مینت میرا سا مین ہو تو سورت کے لیے جو تھوڑا ہے عقل ہے دین اور اس کی میراث میں سے جو سورت کی میراث ہے مین ہو اے مین الموق اس اقرار کرنے والے سے جو اس کی میراث ہے اس میں سے اور اس کے دین میں سے جو تھوڑا ہے وہ اس کو دیا جائے گا وہ لوگ اقرار کرتا ہے کوئی شخص نصب کا پہلے ابھی تک مسائل چل رہے تھے دیون کا اقرار کرتا ہے کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں اب تو ذکر ہوں گے وہ مسائل جن میں اقرار کرتا ہے نصب کا کہ فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے یا فلاں میرے والدین ہیں یا فلاں میرا بھائی ہے اب ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا تو اب تفصیل بتانے لگے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اقرار کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اس کا بیٹا شمار ہوگا لیکن تین شرائط دیکھ لینا پہلے وہ پوری ہو جائیں تو پھر اس کا اس کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا بھائی آپ جانتے ہیں نصب کس سے چلتا ہے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے بھائی. باپ, بھائی باپ کی طرف سے تو یہ شخص ہے یہ اقرار کر رہا ہے اور کسی کے لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کا اقرار بھائی صحیح ہے کیونکہ یہ کس پر کر رہا ہے اس کے نصب کو کس پر ڈال رہا ہے لڑکے کے نسب کو اپنے اوپر ڈال رہا ہے کسی اور پر نسب کو <blind> نہیں ڈال رہا بھائی اور یہ یاد رکھیے کہ اپنے اپنے نف کے بارے میں کسی کا اقرار تو صحیح ہو سکتا ہے کسی غیر کے لیے اس کا اقرار صحیح اور یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے اپنے اوپر نسب کو ڈال رہا ہے یا کسی اور پر اور اپنے بارے میں تو اقرار صحیح ہے لیکن کسی اور کے بارے میں اقرار صحیح <Spit> <oro> نہیں آگے صورتیں آئیں گی دیکھیے بھائی غمن اقرب غلامین اور جس نے اقرار کیا کسی لڑکے کا غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں بہ عربی میں غلام کو جو آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی اور غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں اور جس نے اقرار کیا کسی لڑکے کا ایسے لڑکے کا جی ترجمہ غور سے سننا ومن اقرب غلامین اور جس نے اقرار کیے کسی ایسے لڑکے کا کہ جنم دیا جاتا ہے اس جیسے لڑکے کو اس جیسے آدمی کے لیے اس جیسے یعنی اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے عمریں اتنی ہیں اقرار کرنے والے کی عمر مثلا پچاس سال ہے تو اس لڑکے کی عمر پچیس سال ہے اور پچیس سال والا پچاس سال, سال والے کا بیٹا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مولانا کہ اقرار کرنے والے کی عمر ہے تیس سال اور اس کی عمر ہے چالیس سال بھائی <تصفح> سمجھ میں آیا یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی لہذا اتنی عمر ہو کہ بیٹا وہ اس کا بن سکے پہلی شرط یہ ہے مولانا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ جس نے اقرار کیا کسی ایسے غلام کا کہ جنم دیا جاتا ہے اس جیسے لڑکے کو اس جیسے آدمی کے لیے پہلی شرط و لسب معروف اور اس لڑکے کا کوئی معروف نصب بھی نہیں ہے کہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے یعنی اس کے کسی اس کے آ... باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تیسری شرط وسط دقہ اور وہ غلام یعنی وہ لڑکا بھی کیا کر دے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے میں واقعی اس کا بیٹا ہوں بات نصب من ہو تو ثابت ہو جائے گا اس لڑکے کا نصب اس اقرار کرنے والے سے لہذا اب وہ بھی وارث بن گیا بھائی واقعوں کے ساتھ تو اس کا نسب اس لڑکے کا نصب جو ہے اس اقرار کرنے والے سے ثابت ہو جائے گا وہ انکان مری بن اگرچہ یہ قرار کرنے والا مریض ہی کیوں نہ ہو یعنی مرض الموت ہی میں کیوں نہ ہو پھر بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھائی وہل وارثت میراث اور یہ شریک ہو جائے گا اور وارثوں کے ساتھ کس کے اندر میراث میں جو مال وراثت آئے گا اس کے اندر یہ لڑکا بھی اب اور وارثوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا وہی عجوز اقرار الرجول بل اور جائز ہے اقرار کرنا کسی آدمی کا والدین کے لیے ایک آدمی کہتا ہے فلاب جو ہیں وہ میرے والدین ہیں اقرار کہتے ہیں صحیح ہے لیکن ان کی تصدیق بھی ضروری ہے وہ تصدیق کریں کہ ہم واقعی اس کے والدین ہیں بھائی مانا وہ اقرار الرجول بل اور جائز ہے کسی آدمی کا اقرار اپنے والدین کے لیے جاتی اور بیوی کا ایک آدمی قرار کرتا ہے فولانی میری بیوی ہے تو یہ اقرار صحیح ہے لیکن عورت کی تصدیق بھی ضروری ہے اور کوئی مانع بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی سمجھے میں وہ کسی اور کی بیوی نہ ہو بھائی اگر کسی اور کی بیوی ہے پھر تو مانع ہے بھائی اب اس کی بیوی تو نہیں ہو سکتی بھائی سمجھ میں آیا کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے وہاں بھائی تو بیوی بی کے اقرار بھی صحیح ہے ول ولدی اور ولد شامل ہے مذکر منس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو کسی کے لیے ولد کا اقرار کرتا ہے فلاں میرا ولد ہے یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ اقرار بھی صحیح بھائی ول مولا مولا یاد رکھیے بھائی جو شخص کسی اپنے غلام کو آزاد کر دے جو شخص اپنے کسی غلام کو تو یہ اس آزاد کردہ غلام کا مولا کہلائے گا کیا کہلاتا ہے بھائی آپ کا ایک غلام تھا آپ نے اسے آزاد کر دیے تو آپ غلام کے مولا ہیں آپ کیا ہیں غلام کے مولا ہیں بھائی یعنی وہ جو آزاد کرنے والا ہے وہ غلام کا مولا ہے بھائی اور یاد رکھیں یہ غلام جس کو آپ نے آزاد کیا ہے یہ جب مرے گا اور اس کا کوئی وارث نہ ہوا تو آپ اس کے وارث بن جائیں گے سارا مال آپ کو ملے گا بھائی سورج سمجھ میں آ تو یہ موسک کو ملے گا اور اسی طرح کسی آدمی کا اقرار صحیح ہے مولا کے لیے بھی بھائی کہ فلاں میرا مولا ہے فلاں نے مجھے کیا کیا تھا آزاد کیا تھا اور میں نے بتایا ان کی تصدیق بھی ضروری ہے یہ لوگ کیا کریں تصدیق, है تصدیق है। بھی کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا یہ تو تھا آدمی مرد اقرار کر سکتا ہے کوئی عورت کس کس کا اقرار کر سکتی ہے اب وہ بتلانے لگے وہ اقبال اقرار المر اطبیل والدین اور قبول کیا جائے گا عورت کا اقرار والدین کے بارے میں عورت کیسی یہ فلاں میرے والدین ہیں تو اس عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا کے وہ والدین بھی کیا کر دیں کی تصدیق کر زوجی عورت کہتی ہے میں فلا میرا خامند ہے تو عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا بشرطے کہ وہ مرد کیا کر دے تصدیق کر دے اور خامند, بھئی. اور خامند کے لیے اقرار کرنا ول مولا اور اسی طرح مولا کا اقرار کرنا عورت کہتی ہے فلا شخص میرا مولا ہے یعنی اس نے مجھے آزاد کیا ہے میں پہلے باندھی تھی تو اقرار صحیح ہے کہ وہ تصدیق کر دے وَلَا <وَلَدُ> لڑکے کے لیے کہتے ہیں, بچے کے لیے بیٹے, بیٹی کے لیے یہ اقرار کرتی ہے تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا مرد کا تو تھا بھائی کہ وہ کیا صورت تھی اس میں کہ وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے یا وہ میری بیٹی ہے تو اس کا اقرار مقبول تھا اور ان سے تصدیق لی جاتی اور نصب ثابت ہو جاتا اور عورت ایسا نہیں کر سکتی کہ کہے فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے بھائی کیوں نہیں کر سکتی کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو قانون بتلا دیا کہ اپنے نفس کے لیے تو انسان کا اقرار صحیح ہے غیر کے لیے اس کا اقرار صحیح نہیں تو جب اس عورت نے یہ اقرار کیا کہ فلاں میرا بیٹا ہے تو وہ دراصل اس کے نسب کو کس پر ڈالنا چاہتی ہے اپنے خامد پر ڈالنا چاہتی ہے نصب تو خاون سے مرد سے چلتا ہے تو خاون پر اس کے نصب کو ڈالنا چاہتی ہے تو یہ اقرار اس کا اپنے لیے ہوا یا اپنے غیر کے لیے ہوا بھائی غیر کے لیے اور غیر کے لیے اقرار صحیح نہیں ہاں اگر وہ خاون تصدیق کر دے کہ ہاں تو پھر یہ واقعی میرا بیٹا ہے تو اب کیا ہوگا بات قبول کر لی جائے گی یا کوئی عورت گواہی دے دے کہ اس نے اس بچے کو جنم دیا تھا میں گواہ ہوں اس عورت نے کیا کیا تھا اس بچے کو جنم, جنم دیا تھا دیا... وہ اسی کا بیٹا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی عورت کا اقرار صحیح ہے کیا ہے صحیح, चल्ण صحیح? تو یہ مانا ولاقل و اقرار وا بل اور قبول نہیں کیا جائے گا اس عورت کے اقرار کو لڑکے ولد کے لیے مگر یہ کہ اس عورت کی تصدیق کر دے اس کا خامد اس اس اقرار میں اوتشا بل ولادتی یا گواہی دے دے اس کے ولادت کی کون دے دے ولادت کی گواہی کون دے دے, دے قابلۃن قابلۃن کہتے ہیں دایا کو دایا دائی جو ہے دائی اگر گواہی دے دے تو کیا کر لی جائے گی کہ <سؤال> اس عورت نے اس بچے کو تو یہ دائی کی گواہی ضروری نہیں ہے کوئی عورت گواہی دے دے کہ میں جانتی ہوں بھائی اس نے اس کو جنم دیا تھا اس مسئلے میں صاحب خدوری نے آپ کو بتایا کہ عورت اگر اقرار کرتی ہے کہ فلا میرا بیٹا ہے تو اس کا اقرار مقبول نہ ہوگا جب تک کہ خامند اس کی تصدیق نہ کر دے یا کوئی دائی اس کی ولادت کی گواہی نہ دے دے کہ اس عورت نے کیا کیا ہے اس بچے کو جنم دیا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ دائی کی گواہی نہیں ضروری کوئی عورت گواہی دے دے تو کافی ہے لیکن صاحب قدوری نے قابلہ یعنی دائی کی قید اس لگائی کیونکہ عموماً بچے کی پیدائش کے وقت دائی ہی وہاں موجود ہوتی ہے تو یہ قید عادت کے موافق لگائی بھائی سمجھ میں آیا بھائی ورنہ کوئی اور عورت وہاں پر موجود ہے تو وہ بھی کیا کر سکتی ہے گواہی دے سکتی ہے بھائی یہ جو ہم نے اوپر چند چیزیں ذکر کر دی چند لوگ ذکر کر دیے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی قرار کر سکتا ہے کہ یہ میرے والدین ہے یا یہ میرا بیٹا بیٹی ہیں یا یہ میرا یہ میری بیوی ہے یا یہ میرا مولا ہے یہ تو صحیح لیکن والدین اور اولاد کے علاوہ کسی اور کے لیے قرار کرتا ہے رشتے دار کا رشتے داری کا فلاں میرا بھائی ہے یا فلاں میرا چچا ہے تو یہ اقرار صحیح نہیں بھائی کیوں نہیں صحیح اس لیے کہ ضابطہ ہے اپنے لیے تو اقرار صحیح ہوتا ہے غیر کے لیے اقرار صحیح نہیں تو جب اس نے کہا فلاں میرا بھائی ہے تو وہ اس بھائی کے نصب کو اس شخص کے نصب کو دراصل کس پر ڈالنا چاہتا ہے اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے تو یہ تو غیر پر نصب ڈال رہا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی وہ اجنبی ہے اس کا نصب کس پر ڈالنا چاہتا ہے اپنے والد پر بھائی جب بھائی کہے گا تو معلوم اس کے والد کا بیٹا ہے تو نصب اس سے ثابت ہوگا تو یہ والد پر نصب ڈال رہا ہے اور اقرار اپنے حق میں تو مقبول ہے غیر کے حق میں مقبول نہیں اسی طرح اگر کہتا ہے فلا میرا چچا ہے یہ اقبار اقرار بھی مقبول نہیں کیوں نہیں مقبول اس لیے کیونکہ کیا کر رہا ہے غیر پر نصب کو ڈال رہا ہے جب اس کا چچا ہے تو یہ کس پر نسب ڈالنا چاہتا ہے اس आदमी کا دادا اپنے دادا پر نسب ڈالنا چاہتا ہے لہذا صحیح نہیں بھائی و من اقرر بنسب من غیر الوالدین والولد اور جس نے اقرار کیا نسب کا علاوہ والدین اور ولد کے مثل الاخ والعم جیسے کہ بھائی ہے اور چچا ہے لم يقبل اقراره بالنسب تو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے یہ اقرار نسب کا فن کا لہو وارس ماروف ان کریب انہو چنانچہ اب یہ مر گیا مرنے کے بعد کہتے ہیں اس کا کوئی اور وارث ہو وہ مقر لہو کے علاوہ کوئی اور وارث ہے تو مال کا زیادہ حقدار وہی ہے لہذا وارثوں, اس, اس وارث کے ہوتے ہوئے مقر لہو کو مال نہیں ملے گا کس کو ملے گا وارث اگر کوئی وارث نہیں ہے نہ قریب کا نہ دور کا اب ہم کیا کریں گے اب مکر لہو جس کے لیے اس نے قرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے اس کو کیا کر دیں گے ورا اب اس کو وہ مستحق بن جائے گا بھائی وارث بن جائے گا لیکن اگر کوئی اور چاہے قریب کا چاہے دور کا ہو ان کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بنے گا نہیں بنے گا وارث بھائی یہ مانا ہے فنکانا لہو وارث معروف ان پس اگر اس کا کوئی جو ایسا وارث جو معروف ہے یعنی معلوم ہے قریبن اور باعث قریبی ہے یا دور کا ہے فهو اولا بل میرا تو وہ زیادہ لائق ہے کے میراثر لہو کس سے زیادہ لائق ہے مقر سے زیادہ لائق ہے کے اسے مالک وراثت دیا جائے گا یکن لہو وارسن بس اگر اس اقرار کرنے والے کا کوئی بھی وارث نہیں ہے نہ کوئی قریب کا ہے نہ کوئی بعید کا ہے اس کا حق المقر الہو میرا تو مستحق ہو جائے گا مقر لہو اس کی میراث کا بھائی شخص مر گیا جو شخص کا باپ مر گیا بھائی پھر اس نے ایک قرار کیا کسی کے بھائی ہونے کا ایک شخص کا باپ مر گیا اس کے بعد اس آدمی نے کیا کہا اس کے بیٹے نے کیا کہا بعد میں فلا میرا بھائی ہے اب آپ بتائیے نصب ثابت ہوگا اس کے بعد سے یا نہیں ہوگا؟, نہیں ہوگا نہیں ہوگا ابھی بتایا اقرار اپنے لیے تو صحیح ہے غیر کے لیے صحیح یا نہیں جی لیکن اپنے لیے جب صحیح ہے بات مر چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے تو نصب تو نہیں ثابت ہوگا لیکن وراثت کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا کیونکہ اقرار اپنے حق میں تو معتبر ہے اور وارث تو یہی ہے وارث تو جس نے اقرار کیا یہی تو وارث ہے اور اقرار اپنے حق میں تو معتبر ہے باپ کے حق میں تو معتبر نہیں تھا لہذا نصب ثابت نہیں اس کا بیٹا شمار نہیں لیکن اپنے حق میں تو اقرار کیا ہے معتبر ہے اور یہی اکیلا وارث ہے سارے مال کا تو لہذا وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا وراثت میں پورا پورا شریک ہو جائے گا تو نصب نہیں ثابت ہوگا کیونکہ وہ اقرار غیر کے حق میں بن رہا ہے اور شمال میں شریک ہو جائے گا کیونکہ یہ اقرار کس کے حق میں بن رہا ہے اپنے حق اپنی ذات میں مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وہ مما تابو یسبت نہ سب ہی مین ہو بس اس نے اقرار کر لیا کسی کے بھائی ہونے کا کسی کے, کے لیے بھائی ہونے کا لم یسبت نہ سب عقی ہو تو ثابت نہیں ہوگا اس کے بھائی کا نسب سب اس کے باپ سے وہ یوشار کو اور شریک ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ شریک رکھنا جب اور, اور مال وراثت میں شریک ہیں اور تو اس کا اقرار صرف اس کے حق میں ہے تو وہ پھر صرف اس کے حصے میں شریک ہو جائے گا کیا ہوگا <تصفح> اس کے حصے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا بھئی آپ کے ذہن میں آئے گا اوپر بھی آیا تھا کہ بھائی کے لیے اقرار کرتا ہے تو نصب ثابت نہیں ہوگا یہاں بھی آیا کہ بھائی کے لیے اقرار کرتا ہے تو نصب ثابت نہیں ہوگا بھائی اوپر جس نے اقرار کیا تھا کہ یہ فلا میرا بھائی ہے وہ پھر مر گیا کیا ہوا تھا مر گیا تھا اور اس مسئلے کے اندر جس نے اقرار کیا ہے تو وہاں پر وہ بن گیا تھا موری جو ورثہ چھوڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مورس <متحد> اور جسے ورثہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں وارث تو اوپر والے مسئلے میں وہ تھا مورس جس نے اقرار کیا تھا کسی کے لیے بھائی ہونے کا اور اس مسئلے میں یہ کون ہے <متحد> وارث ہے <متحد> <وارث متحد> بھائی وارث تو بھائی لحاظ بھی فرق ہے اور نیز اس لیے یہ نیا فائدہ بھی بتلا دیا کہ بھائی کہ نصب تو ثابت نہیں ہوتا لیکن اپنے حق میں یہ اقرار مقبول ہے تو لہذا اس کے ساتھ مال وراثت میں کیا ہو جائے گا مم. کیونکہ مال وراثت تو اس کا اپنا حق ہے اور اس لیے کا وہ میرا بھائی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا شریک ہو جائے گا بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم حقیقت